خیرا امید ہے ان شاء اللہ آپ تمام بے خیریت سے ہوں گے میری آواز اگر آ رہی ہے تو بتائیں وائس اگر روکے ہیں تو بتا دیں نہیں ہے الحمد للہ رب المین وسلات واجین اللہ, علیك يا, رسول اللہ وعلا يا حبیب اللہ الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحب الجود والكرم والي وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله وعلى اله وسلم سورہ فرفان شریف پینتالیس اور چھیالیس کی دعوت کر رہا ہوں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایا اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا تم نقب نہ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا ان دو آیات مقدسہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا یعنی اس کی صنعت و قدرت کیسی عجیب ہے تو اللہ کی قدرتوں کو اللہ کی صنعت کو کیا نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ صبح و شادی کے طلوع سے طلوع کے بعد سے آفتاب کے طلوع تک کہ اس وقت تمام زمین میں سایہ ہی سایہ ہوتا ہے نہ دودھ ہے نہ اندھیرا ہے اور اگر چاہتا تو اسے ٹہرایا ہوا کر دیتا کہ آف صاحب کے طلوع سے بھی ظائل نہ ہوتا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا کہ طلوع کے بعد آفتاب جتنا اونچا ہوتا گیا سایہ سمٹتا گیا تو اس آیت میں بھی دیکھی ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ کس طرح آہستہ آہستہ سائے کو اللہ بتدریج اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یعنی سورج کے شروع ہونے سے پہلے تمام روئے زمین پر سایہ پھیلا ہوا ہوتا ہے پھر جب سورج شروع ہو جاتا ہے تو سایہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے اور جب سورج بالکل سروں پر پہنچ جاتا ہے اور مکمل دھوپ پھیل جاتی ہے تو سایہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے پھر جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا ہے تو پھر سائے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سائے کی نمود اور اس کے گٹنے بڑھنے اور ختم ہونے پر اللہ نے سورج کو علامت اور دلیل بنا دیا ہے سینتالیس واسور اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ دیا اور نیند کو آرام اور دل بنایا اٹھنے کے لیے کہ اس میں روزی تلاش کرے کاموں میں اور کاموں میں مشغول ہو جاؤ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سردن سے فرمایا جیسے سوتے ہو پھر اٹھتے ہو ایسے ہی مرو گے اور موت کے بعد پھر اٹھو گے ارشاد خدا بندی ہے وہی ارسلیام رحمتی و اظ اما انور اور ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے ملتا سناتی ہوئی اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا سبحان اللہ تو یہاں رحمت سے مراد بارش ہے حضرت سیدنا ابو بولا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے سوال کیا اور کہا یا <تصفيق> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت تھوڑا پانی ہوتا ہے اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو پھر ہم پیاسے رہ جائیں گے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی طرور ہے پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردہ حلال ہے تو ظاہر ہے کہ اس حایت مقدسہ سے ہمیں معلوم چلا اس کی تفسیر سے بھی کہ اللہ تبارک و فسالہ نے سمندر کے پانی کو بھی پاک کرنے والا بنایا ہے اور بارشوں سے متعلق بھی حدیث مبارکہ ہیں حضرت اکرما بیان کرتے ہیں کہ اللہ سمان سے پانی کا جو بھی قطرہ نازل کرتا ہے اس سے زمین میں کوئی سبزہ پیدا ہوتا ہے یا سمندر میں کوئی موتی پیدا ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہر آنے والے سال میں گزشتہ سال سے زیادہ بارش ہوتی ہے لیکن اللہ کا بارش کو اپنے بندوں پر مختلف علاقوں میں گردش دیتا رہتا ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو ولاقدر رف نہ ہو بین لی یز بک کربا اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں تو بہت لوگوں نے مانا مگر ناشکری کرنا ان دونوں آیتوں میں بھی فرمایا گیا ہے کہ تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو یعنی جہاں کی زمین خشکی سے بے جان ہو گئی اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوبائے اور آزمیوں کو اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے ٹھیرے رکھے کہ کبھی کسی شہر میں بارش ہو کبھی کسی میں کبھی کہیں زیادہ ہو کبھی کہیں مختلف طور پر حسب اقتدائے حکمت ایک حدیث میں ہے کہ آسمان سے روز و شب کی تمام سہارتوں میں بارش ہوتی رہتی ہے اللہ اسے جس قصے کی جانب چاہتا ہے پھیرتا ہے اور جس زمین کو چاہتا ہے سی کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ دیہان کریں یعنی اللہ کی قدرت اور نعمت میں غور کریں تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر نہ شکری کرنا آج سمر اکیاون اور باون وا لس نا اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بیجتے فلا بجا ہد ہم دادی تو کافروں کا کہا نامان ورد قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد ان میں بھی فرمایا گیا اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک درد سنانے والا بیچتے یعنی آپ پر سے انضار کا, کا بار کم کر دیتے لیکن ہم نے تمام بستیوں کے انظار کا بار آپ علیہ السلام ہی پر رکھا تاکہ آپ تمام جہاں کے رسول ہو کر کل رسولوں کی فضیلتوں کے جامع ہوں اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو کہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہے تو فرمایا کہ کافروں کا کہاں نامان اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد جہاد کبیر کا کیا معنی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی ہر شہر میں ایک رسول بیچ دیتے جو ان کو کفر و نافرمانی کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈراتا لیکن اللہ تعالی نے آپ کو تمام کائنات کے لیے نبی اور رسول فرما بنا کر بیچا ہے تو تبلیغ دین کے لیے مسلمان اپنی تمام توانائیوں اور تمام مسائل کو بروئے لے آئیں اور اسلام کو سر سربلند کرنے کے لئے تمام ذرائع اور وسائل کو داو پر لگا دیں اور جس جس محاذ اور مورچے پر دشمن کی طاقتیں کام کر رہی ہوں اپنی تمام قوتوں کو وہاں صرف کر دیں اور جان و مال زبان و قلم اور اسلحہ و مادی آلات کے ساتھ کفار کے ساتھ خلاف جہاد کریں تو جہاد کبیر کا یہ بھی معنی ہے سنا میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہذی مرا جل بہ نظا ملاج وجا الا بینا بر زخم و حجر محجور اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں دو سمندر یہ میٹھا ہے نہایت چھیری اور یہ کھاری ہے نہایت ترخ اور اس کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی روکی ہوئی نہ میٹھا کھاری ہو نہ کھاری میٹھا نہ کوئی کسی کے ذائقے کو بدل سکے جیسے کہ دجلہ دریائے شور میں میلوں تک چلا جاتا ہے اور اس کے ذائقے میں کوئی تغیر نہیں آتا عجب شان الہی ہے سبحان اللہ دیکھیے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس سے مراد بحر فارس اور بحر روم ہے اور سمندر میں کھارے اور میٹھے پانی کا اجتماع عموماً ایسے مقامات پر ہوتا ہے جہاں سمندر میں دریا کا پانی آ کر گرتا ہے ایک جگہ دریا کا میٹھا پانی ہوتا ہے اس سے متصل سمندر کا کھاری پانی ہوتا ہے اور یہ دونوں پانی ایک دوسرے سے غلط ملط نہیں ہوتے اسی طرح سمندر کے بعض مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے ہیں وہاں بھی یہ صورت ہے کہ سمندر میں ایک مقام پر کھاری پانی ہے دوسرے مقام پر میٹھا پانی ہے یہ دونوں پانی متصل ہیں اور ایک دوسرے سے خلط ملک نہیں ہوتے سبحان اللہ یہ اللہ اللہ آئت نمبر چونساد خدا بندی ولابم وکانا اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی اور تمہارا رب قدرت والا ہے یہ فائدہ نمبر چون میں فرمایا گیا ہے کہ اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی یعنی لطفے سے پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی تاکہ نسل چل سکے اور تمہارا رب قدرت والا ہے کہ اس نے ایک لطفے سے دو قسم کے انسان پیدا کیے مذکر اور مہنس پھر بھی کافروں کا یہ حال ہے کہ اس پر ایمان نہیں لاتے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ اللہ سبارہ کباب کا جل جلالہ کی قدرت ہے جو کہ وہ اپنی قدرتوں کو اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے آئس نمبر پچپن میں فرمایا ولا یادور کافر اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے دیکھیے اس سایت مقدسہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں یعنی بتوں کو جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے یعنی ظاہرہ بت پرستی کرنا شیطان کو مدد دینا ہے تو اسی لیے یہ ارشاد فرمایا گیا آئس نمبر چھپن وماں ارسل کا اللہ مبشرم و اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور در سناتا سبحان اللہ اس میں فرمایا گیا ایمان و تا پر جنت کی اس پر بھیجا گیا خوشی اور ڈر سنا تھا انہیں کفر و معصیت پر ازاب جہنم کا ڈر سنا تھا بن اجرین اللہ منشا تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے اس سے مراد کیا ہے یعنی اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرے مراد یہ کہ ایمانداروں کا ایمان لانا اور ان کا اطاعت الہی میں مشغول ہونا ہی میرا عجر ہے کیونکہ اللہ سبارک وطالعہ مجھے اس پر جزا عطا فرمائے گا اس لیے صلاحہ امت کے ایمان اور ان کی نیکیوں کے ثواب انہیں بھی ملتے ہیں اور ان کے انبیاء کو جن کی ہدایت سے وہ اس مرتبے پر پہنچے تو یہ بھی معاملہ ہے چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ چلے کی اٹھاون متوقع اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار سبحان اللہ سبحان اللہ ارشاد فرمایا اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا یعنی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کر رہا آخر کی شان نہیں اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اس کی تصویر تحمیل کرو اس کی اور اس کا شکر بجا لاؤ اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار یعنی نہ اس کے کسی کا گناہ چھپے نہ کوئی اس کی گزشت سے اپنے کو بچا سکے اللذی خلق السماوات والارض وما اللہ جی خلقی العرش جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنائے پھر عرش بر اصتوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ بڑی مہر والا تو کسی جاننے والے ہیں اس کی تعریف پوچھ دیکھیے اس میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنائے چھے دن میں بنائے اتنی مقدار میں کیونکہ لہل و نہار اور آفتاب تو تھے ہی نہیں اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا اپنی مخلوق کو آہستنی اور اطمینان کی تعلیم کے لیے ہے ورنہ اللہ ایک لمحے میں سب کچھ پیدا کر دینے پر قادر ہے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے تو صلف کا مذہب یہ ہے کہ سوا اور اس کے انسال جو وارد ہوئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کیفیت کے درپے نہیں ہوتے اس کو اللہ جانے بعض مفسرین ترین کو بلندی اور برقری کے معنی میں لیتے ہیں اور بعض اس کی کے معنی میں لیکن قول اول ہی اسلم و افواہ ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہ بڑی مہر والا تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ یعنی اس میں انسان کو اس میں کتاب ہے کہ حضرت رحمان کے صفات نرد عارق سے دریافت کر کہ اللہ تبارک و تعالی کی کیا شان ہے اور اس کی کیا رفعت ہے اس کی کیا بزرگی ہے سرمایہ و اضافی رحمانی اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو کہتے ہیں رحمان کیا ہے کہ ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو اور اس حکم نے انہیں اور بدنا بڑھایا اس عفایت مقدسہ میں ہے کہ جب ان سے کہا جائے یری کہ جب نبی پاک علیہ السلام مشقین سے فرمائیں کہ ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ رحمان کو جانتے نہیں اور یہ باطل ہے جو انہوں نے براہ انار کا کیونکہ دغت عرب کا جاننے والا خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنیٰ نہایت رحمت والا ہے اور یہ اللہ تعالی ہی کی صفت ہے تو فرمایا اور اس حکم نے انہیں اور بدکنا بڑھایا انہیں سجدے کا حکم ان کے لیے اور زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہوا تو یہ یاد رکھیے کہ یہ آئے سے مقدسہ آپ میں سے جس جس نے بھی ابھی سنی تو یہ آئے تھے سجدہ ہیں لہذا یہاں پر سجدہ کرنا جو ہے وہ واجب ہے لہذا سجدہ ضرور کر لیجئے گا اور جس جس بھائی نے بھی یہ آئےت مقدسہ ابھی سنی ہے سجدہ تلاوت اس پر واجب ہو چکا اگر ابھی وضو ہے تو ابھی سجدۂ تلاوت فرما لے ورنہ جتنا جلدی ہو سکے تو وضو فرما کر جو ہے وہ آیت سجدہ تلاوت فرما لیجئے گا کہ سجدہ کرنا یہاں پر واجب ہے اللہ تبار کا بالا جلال ارشاد فرمایا گیا بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند اسارت مقدسہ میں فرمایا گیا کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بروج سے قواقی سبعہ سیارہ کے منازل مراد ہیں جن کی تعداد بارہ ہے حمل سور جو سرطان اسد سمبلا میزان اکرب قوس جدی، دلو، حوت تو فرمایا بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند چراغ سے یہاں آفتاب مراد ہے سورج مراد ہے وہار فت المن ارودارا او ارود شکور اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لیے جو دیہان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے تو فرمایا گیا وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی یعنی ان میں ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے کہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو دوسرے میں ادا کرے ایسا ہی فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اور رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی دلیل ہے تو ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر تریسٹ ہے قالام اور رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام آپ اس میں دیکھیے فرمایا جا کہ رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں یعنی اطمینان وقار کے ساتھ ختروازی آنا شان سے نہ کہ متقبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے پاؤں زور سے مارتے اتراتے کہ یہ متقبرین شان ہے اور شریعت نے اس کو منع فرمایا تو فرمایا اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں یعنی کوئی ناگوار کرنیما یا بےحدہ یا خلاف ادب و تہذیب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام تو یہ سلام میں متارکت ہے یعنی جاہلوں کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں یا یعنی یہ معنی ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایزا اور گناہ سے سالم رہیں حضرت حسن بسری نے فرمایا کہ یہ تو ان بندوں کے دن کا حال ہے اور ان کی رات کا بیان آگے آتا ہے مراد یہ ہے کہ ان کی مجلسی زندگی اور خلق کے ساتھ معاملہ ایسا پاکیزہ ہے اور ان کی خلبت کی زندگانی اور حق کے ساتھ رابطہ یہ ہے جو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے تو ارشاد فرمایا گیا 64 چونسٹھ ودینہ یبی تب دیاما اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجد سجدے اور قیام میں سبحان اللہ یری نماز اور عبادت میں شب بیداری کرتے ہیں اور رات اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے تھوڑی عبادت والوں کو بھی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس کسی نے بعد عشاء دو رقعت یا زیادہ نفل پڑے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے مسلم شریف میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے نصف شب کے قیام کا ثواب پایا جس نے فجر بھی با جماعت ادا کی وہ تمام شب کی عبادت کرنے والوں کی مثل ہے خدا بندی ہے ولدھی نیزا ام فکولم یس ریپو ولم یا فکوروخ وکانہ بہین زالی اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہے آئس نمبر سڑسٹھ اس سے پہلے آئس نمبر 66 ہے ان نہا مستقر مستفر رنگ و مقامہ بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جہنم کا ذکر تھا کہ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر جہنم کا آتاب وین یقول رب نف عنا عذاب جہنم اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دے جہنم کا عذاب ان نہ عذابہ کا بے شک اس کا عذاب گلے ہے گلے مراد کیا یعنی لازم جدا نہ ہونے والا عفاط میں ان بندوں کی شب بیداری اور عبادت کا ذکر فرمانے کے بعد ان کی اس دعا کا بیان ہے اس سے یہ اظہار مقصود ہے کہ وہ باوجود کثرت عبادت کے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے حضور تبدر کرتے ہیں فراجی ارشاد فرمایا بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے یعنی جہنم اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں یعنی اصطراف معیت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں ایک بزرگ نے کہا کہ اصطراف بلائی نہیں دوسرے بزرگ نے کہا لیکی میں اصطراف ہی نہیں اور تنگی کرنا یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حقوق کے ادا کرنے میں کمی کرے یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے اقتار کیا یعنی تنگی کی اور جس نے نہ حق میں خرچ کیا اس نے اصراف کیا یہاں یعنی ان بندوں کے خرچ کرنے کا حال ذکر فرمایا جاتا ہے کہ اصراف و اقتار کے دونوں مضموم طریقوں سے پر بچتے رہیں ارشاد فرمایا گیا اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا سیاحت نمبر سٹ سٹھ آپ نے تلاوت فرمایا گیا اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے تو یعنی بتوں کو نہیں پوجتے یا شرک سے مری ہیں لیزار ہیں اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی یہ اس کا خون مباح نہ کیا جیسے کہ مومنو ماہد تو اس کو جو ہے وہ ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے ساحلی ہیل سے ان قبائل کی نفی فرمانے میں کفار پر تعویذ ہے جو ان بدیوں سے گرفتار تھے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا اف لہا یومل کی ریامتی و یخ لدی بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ضلع سے رہے گا اللہ یعنی وہ شلق کے عذاب میں بھی گرفتار ہوگا اور معاصی کا عذاب اس عذاب پر اور زیادہ کیا جائے گا من وعمل صالحاً يبدل حسنات وقان اللہ وفور ررحما مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو فرمایا گیا کہ مگر جو توبہ کرے یعنی شرک سے کبائر سے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے اور ایمان لائے نبی پاک علیہ السلام پر اور اچھا کام کرے یعنی بات توبہ نیکی اختیار کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بلائیوں سے بدل دے گا یعنی بدی کرنے کے بعد نیکی کی توفیق دے کر یا یہ مانا کہ بدیوں کو توبہ سے مٹا دے گا اور ان کی جگہ ایمان کا حق وغیرہ لیکیاں سب کو فرما دے گا مسلم کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت ایک شخص حاضر کیا جائے گا ملائکہ با حکم الہی اس کے سبیرہ گناہ ایک ایک کر کے اس کو یاد دلاتے جائیں گے وہ اقرار کرتا جائے گا اور اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے ڈرتا ہوگا اس کے بعد کہا جائے گا کہ ہر ایک بدی کے ایوز تجھ کو نیکی دی گئی یہ بیان فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام کو اللہ کی بندہ نوازی اور اس کی شان کرم پر خوشی ہوئی اور چہرہ اقدس پر سبور سے تبسم کے آثار نمایاں ہوئے سبحان اللہ تو فرمایا صالحا اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع آیا جیسی چاہیے تھی ولدین اللہ یش حد و ادا مرو بلغی مررو رام اور جو جھوٹھی جو گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں دیکھیے اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یعنی جھوٹوں کی مجلس سے علیحدہ رہتے ہیں ان کے ساتھ مخالطت نہیں کرتے اور جب بے حدا پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں یعنی اپنے آپ کو لہو و باطل سے ملوث نہیں ہونے دیتے ایسی مجالس سے دور رہتے ہیں ولدین ایزا دکھ کی رو بھی آیا رپلی گم لم یقر رو ام من سم منگوا اور وہ جو اور وہ کہ جب کہ انہیں ان کے رنگ کی آیتیں یاد دلائے جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے سبحان اللہ انہیں نہ سوچیں نہ سمجھیں بلکہ بگوش ہوش سنتے ہیں بجش میں بصیرت دیکھتے ہیں اور اس نصیحت سے بند پذیر ہوتے ہیں نفع اٹھاتے ہیں اور ان آیتوں پر فرما بردار آنا گرتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من اَزواجنا وذررینا قورۃ اَعیون و اجعلنا لِلمتقین اَئماما اور وہ جو ارج کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا سبحان اللہ سبحان اللہ بیویوں بی اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک فرحت و سرور مراد یہ ہے کہ ہمیں بیویاں بی اور اولاد میک سال مستقی عطا فرما کہ ان کے حسن عمل اور ان کی عباعت خدا اور رسول دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش ہوں اور, اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا یعنی ہمیں ایسا پرہیزگار ایسا عابد خدا پرست بنا دے کہ ہم پرہیزگاروں کی پیشوائی کے قابل ہوں اور وہ دینی امور میں ہماری اقتدا کریں تو بعد مفسرین نے فرمایا اس میں دلیل ہے کہ آدمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت و طلب چاہیے ان آیات میں اللہ نے اپنے صالحین بندوں کے اوساف اصاف ذکر فرمائے اس کے بعد ان کی جزا ذکر فرمائی جاتی ہے الاغ ف و سلام ان کو جنت کا سب سے اونچا خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہاں مجرے اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی سبحان اللہ انہیں ملائکہ تحیت و تسلیم کے ساتھ ان کی تقریم کریں گے یا اللہ ان کی طرف یا پھر اللہ ان کی طرف سلام بھیجے گا خالدین سیاہ ہمیشہ اس میں رہیں گے حسونت مستفر رنگ و مقامہ پیا ہی اچھی ٹہرنے اور بسنے کی جگہ آخری آیتیں مقدسہ ہیں آج کے درد کی بھی اور سورہ قرقان کی بھی آخری آیت کل ما یا بو بکم فقد تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے جھٹلایا تو اب ہوگا وہ عذاب کے نٹ رہے گا سبحان اللہ تم فرماؤ مراد کیا ہے یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے فرماؤ کہ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے تو جھٹلایا میرے رسول اور میری کتاب کو تو اب ہوگا وہ عذاب کی لپٹ رہے گا یعنی عذاب دائمی اور ہلاک قطم ہے اللہ تبارک و تعالی درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا امین تو اللہ کے کرم سے سورہ فرقان سے متعلق درس بھی مکمل ہوا تو یہ انیسواں سے بارہ ہے سورہ فرقان سے متعلق درس ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب سورہ شعرا ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے متعلق درس ہوگا اور یہ درس انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے سورہ شعراء کی آیتیں جو ہیں وہ دو سو ستائیس ہیں انشاءاللہ تعالی اور یہ مکی صورت ہے جس کا تعارف بھی کل ہم پیش کریں گے اور اس سے متعلق درس کا آغاز بھی اللہ نے چاہا چاہا تو انشاءاللہ شاء ہم کل پیش کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین ذاکم اللہ خیال